بسمیلحم وَإِذْ و از اخ ن لا کو بھون لین اس ن وذي لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا وق سیشن اکی مست و اتکت ست و سمت ولئت می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 ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا و دل قربا و رب العزت اس آیا مبارکہ میں فرماتے ہیں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 کہ لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا الا اللہ مگر اللہ کی وبل اور والدین کے ساتھ احسان نیک سلوک کرنا ودل قربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ولیتامہ اور یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ بھی وقولو اور تم کو ناسی لوگوں کے لیے حسنن اچھی بات و عقیم اور تم قائم کرو نماز و آ اور تم دو زکوٰۃ سما پھر طول تم تم پھر کے یعنی تم تم نے یہ باتیں نہیں مانی اللہ مگر خلیلند تھوڑے سے تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ باتیں مانی وہ ان تم جب کہ تم اعراض کرنے والے ہو صدق اللہ العظیم